ترام کی جکم ترکلی و معمور فتوجو بانی بیت اللہ. حجت کو بے معمور شو فس حجت توجو بیت سیغیت کا. بے معمور شو میں لاس خمر باتے چار وار کئی سلام پسمان سکونت فلمس کا مکمل بعد نبوت سبھی باد نبت مہام پر تو آپ ہے دن بدرس سر اسلام باد محت المدستا اور جی ہجرت کو ہجرت تو جانو مخالف پائیں دیکھ مدن منوی بیس پسیم تمالی پائیں مدنی پسیم تم جنوب پائیں دارتا شا کی کی رابیت اللہ شلا اور کم اصل لا پا دراصل آجوشن پاپ مین سو روزے تر مغد تر مجن ہرام پی ن راضی راجی راضی ثابت سبال دی. راجح کعبہ در رہتے مہمان سے توجہ رہتا واقعہ جب رہے تو دے, دے مخالف تھا چاندی میری اضماتی جب وہ پرجرا در امامت جبریل جبریل تمامت تو فرا گئے نہاگا روا کے گرا دی جب دروازے کابے تھوڑا اور دروازے کابہ پر سمت المشرد تھا سمت المشرد تو وہ دیکھی دی دی دی بہت توجہ ہو میں دن مخصد چلاج مستقل دے چپل اسلام معامور نو پتوجہ اختیار ہوجرت اوپر بے معامور ش پتوجہ علاب الم دس پال سوس میں شوجو میرا بدی اختلافات بھری مانا ترجمی ماجا بھی ابتدا قبلہ ظاہر خدا حدیث طبلیت کاجت راغلے گئے حران کی نبی السلام کو کا ماروی کی چیف جدایت طبلیت کابی بادل حیدر شکار سورج میں سباد راغلے گئے حران کی مکمکم نبیل سلام توجہ صلاح تو یاد آپ مستق پائیں مستق دادی معمور توجہ ابتداد دا دا. حدث دا فا ابتداد حدث و ادا فادریت جدا مجمش پالس میچ کے بعد نمک کی, کی نینا حکومت مسک ابتدادی منسوخیت نا. آو منسوخ منسوخیت نات بے ابتداد قبل ما دا قبلیت مانا منسوخیت منسوخیات منسوخیت مرا دے دکان دار با ماجا ابتدار فست نا تواد بن کی نگ یجرت نا کمپ توش بات کر کے آدھوں چراغ نوینسلام نے وڑے تھا صلی اللہ شریق منترت یب السمشی تحقیقات گرشی کو بخاری روا و تدبیر مقام و رس اللہ تم جو ہے وہ توجی شکیتا مبارک قدل کا انتظار وکاؤ خدم رات تقلب ہو جائے سباہ حدیث مطابق تم حیران تھا اور دل <سؤال> تھا آسمان تھا مارا دیرا ادھر دین کردار کر وہ حیرادی تحویر مگرد مغتا کبلی تا پسند گو نمکی مگر دو ترد بجے حیران تھا مارا کہ ظاہر کے مخارف تھا حادث نہ مہاراج استراب سوئی منگا اس طرح بخشتا پسمان کی ماراجی دار منگا اس طرح پریشانی بخشتا پسمان کی نتردو دا کی دمیر سب محبوب دا دا یا پر حاصل شنف پر سف گنی گڑی لیکن استراب سے پیدا کی رالی مجھے تر دی سی برت کی استراب پریشانی شروع جہاں قد اقدمت جہاں این ہو قد جہ نکاو اور اپن ہر خواہ نہ اپن ہر خو رجا وجہ رسول خا مقان الحمارک وصل رج الماصر دہشکاراتی نمالی کی تحویل راغل ہے حکمتما ذکر او اور اصحاب سے مالبی کی, کی, کی, کی تحویل راغل حماضر ماسم کی جواب دار ہے کہ نب سے تحویل پیمینسلات کے راغل ہماندن ماسیم کی عما صحابیت سے ذکر کی اور تحویر بالکل یا کٹور سنا کے وہاں چلا گئے تم عالمی کی جماعت نہ دیکھا رہے کی تحویل کو مسجد بنو سرمکیوں کو کل ماد کی تحویر کو مسجد نہ مجد چیز اتنے جہاں خبر واحد خبر واحد مناسب نہیں کر لی خبر واحد زانی دے ہو بنسبت کے لینا لا بر صاحبہ یا خبر واحد شام شری کشمیر احمد علی کی زنید ٹکر مستقبل کرائیں بھی اگر مستقبل کریں تو یہ فینو پھر بات یہاں جتنا منگارا جی موسیقی بہت مزہ